آپ نے تین دفعہ فرمایا اللہ کے بندو جب دجال آئے ثابت قدم رہنا دین پہ ڈٹے رہنا اس کی باتوں میں نہ آنا نواس بل سمان کہتے ہیں کل یا رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول و ماں لط ہوں وہ زمین میں کتنے دن رہے گا کتنے سار رہے گا کتنا عرصہ رہے گا تو آپ نے فرمایا اربعون نہ کتنے دن رہے گا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 یہ نہیں کہیں گے کہ چھ مہینے دن ہے تو بس ٹھیک ہے ہم دو زور اور اثر دو نمازیں پڑھیں گے چھ مہینے میں تو نبی علیہ الصلاۃ اسلام کی شریعت مکمل ہے آپ کی شریعت میں یہ مسئلے موجود ہیں لیکن محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے میرے بھائیو پتہ چلا کہ نماز کی کتنی فکر ہونی چاہیے کیوں میرے بھائیو ہمیں فکر ہے نا نماز کی میرے بھائی عمرہ کرنے کی زیادہ اہمیت ہے کہ نماز پڑھنے کی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 پتا چلا یہ شوب دے دلیل نہیں ہے کہ آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تعلیمات قرآن و حدیث کے مطابق ہیں یا نہیں اب یہاں پہ دیکھیے دجال آسمان کو حکم دے گا آسمان ان پہ باش برسائے گا والارض فتمبت زمین کو حکم دے گا زمین فصل اگائے گی کیوں بھائی اللہ کی طرف سے زمیش ہو رہی ہے کس کی طرف سے اللہ یہ نہ سمجھیں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 تیرے لیے یہ لوگ نمونہ ہیں جو پہلے بھی گزر چکے بعد میں بھی آئیں گے غریب تھے فکیر تھے صحابہ اکرام کو دیکھ رہے ماریں کھاتے رہے بھوکے رہے لیکن حق بے تھے اللہ کے ولی تھے یہ دولت کسی کے حق پہ ہونے کا معیار نہیں ہے میرے بھائی دیکھیے یہ لوگ ان کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے دجال کی دعوت کو قبول نہیں کیا اسے رب ماننے سے انکار کیا تو اللہ ان کو آزما رہا ہے کون آزما رہا ہے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 زمین کو آرڈر دیا زمین نے فصل اگا دی جنہوں نے نہیں مانا وہ بھوکے مر رہے ہیں لیکن حق پہ کون ہے بھوکے مرنے والے یا خوب کھانے والے بھوکے مرنے والے ویمر خریبہ فیقول اللہ اخردی کنوزک دجال جال گزرے گا ایک علاقے سے وہاں پہ زمین بنجر ہی بنجر ہوگی تو وہ ایک زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دے چنانچہ زمین کے سارے خزانے نکل آئیں گے اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے ہے کہ نہیں ہے اور زمائش ہے میرے بھائی سارے خزانے کس کے پیچھے ہیں دجال, دجال, دجال کے فتنے دجال کے پیچھے ہیں پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جو خوب نوجوان ہوگا اور اس سے کہے گا کہ مجھے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 اور زندہ ہیں فوت نہیں ہوئے یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نے انہیں قتل کیا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما قتل ہو وما صلاب ہو اور عیسائی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شریف پہ چڑھایا گیا سولی پہ چڑھایا گیا اس لیے شریف کی پوجا کرتے ہیں اللہ نے کیا کہا وما قتل ہو وما سلبو نہ وہ قتل ہوئے نہ انہیں کسی نے سولی پہ چڑھایا شریف پہ چڑھایا اللہ علیہ اللہ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا ہے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 بھائی کہتے ہیں کہ کل آپ نے دو طلاقوں کے بارے میں بتایا تھا اگر تین